نعمده ونستغفره ونؤمن به ونتوطر عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من هده الله فلا مديننا ومن يدينه فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 <سؤال> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَشِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوا اللَّهَ وَكُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَلَغْبِئْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَنَ فَاسَ صَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن صير الهديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة مدعا وكل مجعة مضلالة وكل مرالة في النار فعرض بالله السميع الجديد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم ستية آمنوا بربهم وذلناهم هدى بدھاندین نوجوان ساتھیوں اور حاضرین مسجد یہ سورت القحل کی ایک آئے ہے بڑی مشہور و معروف جو پڑھی نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے چند ایمان لانے والے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے پورا ملک کفار اور مشقین کا انہی کفار اور مشقین کی اولاد میں سے چند افراد ایمان لائے پورا عالمی خف ان کے مخالف ہو گیا اللہ رب العالمین ان کو سیوا کرنی ادا کی اور پورا ملک مل کر کے ان کو ایمان سے بات نہ رکھ سکا دین پر ڈسے رہے اڑا گریتا خوش نوی پر وہ جمے رہے یہاں تک کہ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا وطن اپنی عظیل واقعی اپنی جائیداد پڑا پراپرٹی اپنی ساری دنیا کو چھوڑے اور ایک ہار میں جا کر کے چھپ گئے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بڑا کرم کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تقریباً وہ تین سو نو سال اس کار کے اندر پڑے رہے اور اللہ نے ان کے اوپر کرم اور اپنا فضل فروکرم یہ کیا یہ ساتھ اور انعام یہ کیا کی ان کو سلا دیا اب ان کے قسم کو کوئی تیر تیل تو نو سال تک تقریبا نقصان نہ پہنچا سکے ون و تنگ ہوں سات یمی وزا اللہ فرماتے ہم نے وہ ایمان لانے والے چند نوجوانوں پر جنہوں نے اپنے رب کی رد ہدا ساری دنیا کو اپنا دشمن بنایا اللہ فرماتے ون ون بے بم سا تل یمی وزا ایک دائیں پہلو پر وہ لیتے رہتے تو کچھ دنوں کے بعد ان کے پہلو کو ہم اپنے سے بدل دیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کے اوپر بڑا کرم کیا اور ان کے واقع اس امت والی اس امت کی ہدایت سے بھی آخری نبی پر جو اللہ نے اللہ نے ان کے نام کی صورت نازل کی جس کو ہم کہتے ہیں اور ان کے قصے کو بیان کیا تاکہ امت کے نوجوان بھی فاطل کے مقابلے میں ہر پر ایسے ہی قائم اور استقامات اختیار کریں اللہ پاکستان لہم ادا کرو اللہ تعالیٰ شاسنات ہمارے لیے یہ کوئی شاخنا ہم نے ہی بیان کیا ہے ہم نے یہ واقعات اس لیے है کیا ہے آپ ان کو ان واقعات کو پڑھ کر کے سنائیں تاکہ یہ بھی شمرات و نصیحت کا حاصل کرے اور اپنے انجار پر اور اپنے حالات پر غور و فکر کر کے ان کو اپنا اسوا اور اپنا ان کو برائیں. اللہ تعالیٰ قرآنی کے سب سے ہم سب کو رسیح داخل کرنے کی ہے رب العدمی فنگاتے ہیں ایک نہ ہوگی آنا منوج رقد ہی ایک نوجوانوں کا چھوٹا سا گروہ تھا نوجوانوں کی ایک جمال تھی آرام منوج ہی انہوں نے خود پرستی سے توبہ کیا سکھ اور کفر کو چھوڑا اور اپنے رب پر ایمان لائے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے فضل و کرم سے بچے نا ہونا ان کے ایمان اور ان کے ہدایت اور ان کے جین کو ہم نے اور اپنے فضل و کرم سے بہا دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں توفیق نہیں فرمائے نوجوان کہا جاتا ہے امت کا کسی بھی قوم کا کسی بھی امت کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا گروہ ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے نیچے تراس نام میں نوجوانوں کو خاص طور سے چکا کرتے ہوئے اپنے چچا رات بھائی حضرت ابن جانی عباس ربی اللہ تعالیٰ نما جن کو شمار سہارے سہارا سے ہے. یہ قبل ہے سراسمان کے سچے چچا عباس بن نبی مطلب رحماتا ربی اللہ تعالیٰ کے سہا جاتے ہیں آپ نے ان کو خاص قبل حرا کا قبل موسم شہبادا کا قبل و صحدہ کا قبضہ شکل کا قبضہ شکل آپ بنا کا قبل فخر آج میں اے اور اے اور میرے لال بھائی ہم پانچ چیزوں کی صحیح کرتے ہیں کو کرنا اور ان کو اپنا لینا وہ کیا ہے اے تو پانچ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور ان پانچ نعمتوں میں سے ہر ایک کے بعد ایک مصیبت ہوتی ہے اور سہمت اور پریشانی ہوتی ہے اس لیے ان نعمتوں کو غنیمت سمجھ لینا میرے چچا لال بھائی آپے آنے سے پہلے پہلے وہ پانچ نعمتیں اور ان کے بعد مار مصیبتیں کون ہیں اب آپ سنیں، آب ہیں. اے ہمارے کچا بھائی ہرا کا سادہ موتی اللہ تعالیٰ نے تجھے جو زندگی عطا کیا ہے اس زندگی کی قدر کر اور اس زندگی کو بنی مت سمجھ لینا سادہ ماؤسی کا موت آنے کے پہل پہلے پہلے نمبر دو ہمارے ٹکار بھائی اپنی جوانی کو بنیمت سمجھ لینا دو ہاتھ پہلے پہلے ہاتھ سو سے آپ نے پوری زندگی کا تذکرہ کر دینے کے بعد جوانی کا تذکرہ کیا اور آپ نے وسیعت کیا تھا اس کو بنی سمجھ لو کیوں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے ایک مرتبہ کسی کی جوانی ختم ہو جائے تو ہزار ترکی گئے پلاسٹک سرجری کروائے ہزاروں کو بدل سکتا ہے لیکن انسان کی جبانی کو طاقت واپس نہیں اٹھا سکتی اسی لیے میرے سچا دار بھائی ہر سوال کا قرض احاطہ اپنی جوانی کو گلی مت سمجھ لو بہت ہر بڑھاپا آنے کے کہ نمبر تین امار سراش سحادا کا قبل سوکھنی اللہ نے آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازا ہے تو صحت اور تندرستی کو بنی سمجھ لو بیماریوں میں اختلاف ہونے کے پہلے پہلے نمبر چار ہمارے ساتھ نمایا وہ شیوا راتا کا قبلا و قبلا فکر کا اللہ تعالی نے اس میں مار دیا ہے دولت دیا ہے خوشحال منایا ہے تو اپنی خوشحالی کو بنی سمجھ لو برا رپتا اور سناری فور کے پہلے پہرے نمبر پانچ آپ کے ساتھ وہ بڑا کرتا بڑا شوق اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر وقت دیا ہے فرصت دیا ہے موقع دیا ہے تو فرصت کو قدیمت سمجھ لو مجبور ہو جانے کے پہلے پہلے میرے بھائی نکل رہے خلاس نام نوجوانوں کو خاص طور سے کر کے جوانی جوانی کے جو جو کے وقت کی حفاظت کرنے اور قدر کرنے کی تلقی آپ کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنے ہمارے نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کی قدر کرنے کی توفیق نتی فرمائے میرے بھائی یہ نوجوانی اس انسان کا زندگی کا سب سے بہترین صوبہ کرتا ہے اور انسان کے اندر اگر کسی نوجوان کو حق کی ستوا حق کی حمایت اور صداقت اور امانت اور دیانت کی ارم برداری کی فکر پیدا ہو جائے تو اس نوجوان کو دنیا کی کوئی طاقت پرستی سے اس کو روک نہیں سکتی اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان سب سے بڑا تعبط انسان اسلام کا سب سے بڑا دشمن جس نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا ہم اس ترزمین سے اس خیر اسلام کو مٹا کر کے چھوڑیں گے وہ فرآم زالی انسان ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے جب موسا طبیق اللہ کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا فرآم کا سننا آزاد کو معلوم ہے کہ فرآم سلمان بچوں کو پتل کر ڈالتا تھا پیدا ہوتے انہیں تباہ کر لیکن اس کے باوجود باجود آپ ہزار چنا ہوگا کی بیوی بی حق کیا ایمان نہ ہی تو ان کے ساتھ کس خطرہ کا ضلع کیا وہ ساری انسان اپنی بیوی بی کو تھوپ میں لگا کر کے اس کے ہاتھوں کو پھیلا کر کے پیروں کو لمبا کر کے اس کے اندر میٹھے بار دیتا تھا اور تھوپ دے کے اپنی بیوی بی کو سڑکی بھی چھوڑ دیا کرتا تھا جو انسان اپنی جیوی پر رہنم نہیں کرے گا تو مسلمان ہو جانے کے بعد کسی بھی مسلمان تو ہو گئی وہ آم لوگوں کو مسلمان ہو جانے کے بعد وہ انسان کیا رہنم کرتا کیا خاص مانے ہیں ایگو یاد رکھو فی الحال کتنا بڑا رسانی تھا اور کتنا ان مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا ہر برسوں پر کتنا ظلم کرتا رہا ہو لیکن نوجوانوں کی ایک جمع جب ایمانداری فیو کے ساتھ کیا کرے گا ان نوجوانوں نے اس انجام کی کوئی پرواہ نہیں کیا ایمانداری کے لیے تیار گئے معلوم ہے کہ ہمارا انجام کے ساتھ فروم کیا کرے گا اللہ آتے ہیں اور آپ ہمیں کی تھا کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا لیکن وہ ایمانداری لیے تو پھراؤں کی ساری ایزاؤں کا ایسی پرواہ نہ کی اس کی وجہ کیا ہے یہ لکھائی وہ کابی روح جب دیوال ہوتی ہے سوالوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنے من سے آٹھ مالوں میں. مسلمان نوجوان اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں تالت سکتی بستے ہیں کہ مسلمان نوجوان اپنی جوانی کی کر کرے اور اسے احساس ہونا چاہیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا وہی نفیل اور اس سرزمین پر فروغ بے انتہا تر نقیر و سرم کرنے والا ہو گیا تھا وہی فل <الْمُسْلَفِير> اس کا سارا کام اور ساری زندگی سرم و جانتی پر گزرا کر تھی ہمارے نوجوانوں اپنی نوجوان کی قدر سمجھو آپ کو معلوم ہے کہ اس امت کے اندر ہمیشہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے حضرت پھوسا اور پھر اور واقعہ بتایا اے اسی طرح ہم نے کے نوجوانوں کا تذکرہ کیا آئے بڑا اس امت پر ایک سائےبانہ نگاہتے ہیں اور ہم اللہ سارا سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہے اس تاریخ کی ہمارے جو نوجوان مدرے ہیں اس امت کے اگر بردار مدرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی چلنے کی توسیع ہم لوگوں کو ہے یہ ہم بدل شروع کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں ہمیں پاس ان کا کردار کیا تھا لیکن افسوس آج ہمارا نوجوان فریم اسٹاروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے ان کے کھلاڑیوں کی پڑا ہوا ہے اپنی شرط صورت اپنے استاد کردار بٹا رہا ہے اور اپنے کردار کے درمیان اپنے آمان کے ندی کی سندھتا کر رہا ہے یہ شاید اور نبی سورا خان جنگ کے بدل میں کھڑے ہوئے ہیں ادھر جب کبر اسلام کو مقابلہ ہو رہا ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اس سے ابھی کبر اسلام کی جنگ اس مقابلے میں نہیں آئی تھی رمضان کا مہینہ ہے ہیررت کا دوسرا سال ہے میکانے بدر ہے نبی رہے سوراسان سہارے تحم کی سب لگا رہے ہیں اور جنگ کی تیاری کا مقابلہ کر رہے ہیں ادھر اپنے ساتھیوں کو لے کے پڑے ہوئے ہیں لیکن ساری بات اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں بتا دی ہے دوسری ساری فراہم ہے ایک ہزار کی فوج اپنے ہر قسم کی گنگی تیاری اپنے ایسے میں اپنی فوج کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا ہے اور ساتھ چاروں طرح سے فوجیوں کو حملہ کرنے کے لیے آبادہ کر رہا ہے اتنے عبد ہیں کہتے ہیں ہم کھڑے تھے دا دائیں موجے پر ایک شخص نے کہا جی جب کے مارا کہہ رہی بار ہمارے آپ ہم پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے کہتے ہیں میں ابھی اس کو دیکھ کے جانتے ہیں میں نے دیکھا دونوں سنسی نوجوان ہیں ابھی دائرے سے دہریاں بھی نہیں ملی ہوئی ہیں دونوں दोनों بچے کھڑے ہوئے ہیں میں نے کہا تھا اپنے دل میں سوچا تھا کہ یہ ہٹتے ہٹتے صحت مند دونوں نوجوان ہوتے اور ان دونوں نوجوانوں کے بیچ میں رہ کر کے مقابلہ کرتے یہی ہم سوچ رہے ہیں میرے پیارے بچوں تمہاری عمر کم ہے لڑکے کے باسی تعریف نہیں تمہیں ابو چہر سے کیا لینا ہے اللہ وسلم ابو الرحمان بھی لوگ کہتے ہیں دونوں دور کے ہمارے منہ کے سامنے آئے اور ہماری کو ہاتھ میں دیکھیں میدان جنگ کے قرآن کے چوڑے بچے سب لے کو ہمیں جو نوجوانوں کا کردار نظر آتا ہے حرد جب سدی کے سوچا اس قرآن کو ایک جگہ مکمل لکھوا دیا جائے ہم عمر, عمر ہے عثمان ہے علی ہے فنا ہے فنا ہے لیکن سب کی عمر زیادہ ہو گئی ہے حلدہ صدی کے ہوتا آنے شاہ ر بلایا اور جما کرے کون جما کرے بائیں گے آئے تو آپ کہتے ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں یہ عمر بھی بوڑھا ہو گیا ہے قرآن پر جمع کرنے والا کام اس کے لیے پورا تعلق کی ضرورت ہے اس لیے ہم تمام لوگوں کی نگاہ تمہارے اوپر پڑی ہے ہو اسی لیے اس قرآن کو اکٹھا لکھ کر کے جمع کر ڈالو آج کی برکت سے قرآن آپ کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے نئے ہر کہتے ہیں اللہ جی کو جما کرنا تو ہمارے لیے جمع کر لیا وسلم کی, کی حدیث اور نبی علیہ ترات کی سنتوں کی جب باری آئی آپ دنیا سے جب چڑھے گئے اس کو جمع کرنے کا یہ تیز سارا حدیث اور تیز سارا جمع کر دریل پر میں حالت یہ تھی کہ بڑی مشکل دھوپ اور کی تھی, یہ ساری میں اڑتی تھی اور ہمارے کانوں میں آئے لیکن میں اس دھوپ میں لے رہتا تھا باہر نہیں نکلتا تھا اگر کوئی سحادی, تو دوپہر کو آرام کرنے کے بعد نکلتے اور دروازہ سوچتے تو ہمیں دیکھے رسول کا چکا دار ہمارے دروازے پر لینا ہوا اتنا ہی نہیں راج پوت پڑتا अरे साथ नहीं हम इसी इसलिए कि कभी हदी से आपसे नोच कर लेकिन हमने बेटा लादम नहीं समझा मैं हर इस तरह से उस नौ ने हदी रसूल को जमा किया हम आगे है देखते हैं मेरे हर तरह हो जब जनपद मुसलमानों کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے جس انسان کو منتخب کیا وہ اٹھارہ سارا, سارا نوجوان محمد بن صاف رحمت اللہ اس, اس کے ندی نے اس شو کو فتح کرنے کے لیے فیصلہ پر کیا وہاں بھی کو تاریخ امتحاد نو ہی نوجوان نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان نوجوانوں کے بنانے اور ان کے طور طریقے میں جو اللہ کا نے ہم کو جوانی صحت میں رکھا ہے کوشش یہ کریں کہ اپنی ساری زبانی اور سارے وقت کو دن کی خدمت کی. رفاہی کاموں میں ان کاموں ان کے کام اندر حضرت اور اپنے اوغاز اپنے زمانے کو سرف کرے ان کاموں کے اندر جس کا فائدہ قوم کو ملت کو برق کو وطن کو اسلام کو پہنچے کسی کو کہا جاتا ہے تصوب یعنی آئیے اللہ کی خوش رودی کے لیے اندرپردیش کسی دنیاوی کر دوارک کے قوم کی خدمت کرنا اپاہدوں کی خدمت کرنا سروتمندوں کے کام آنا محتاجوں کے کام آنا ہر وار کرنا جس سے اسلام کو سروورنسی حاصل ہو ہماری قوم کو فائدہ ہو ہمارے امت کے سیواؤں اور یتیموں اور بہتر سمجھا پاہی اور بوڑھوں کے کام آئے ہم فائدہ پہنچے ایسے کاموں کا کرنا کے کام لینا یہ نوجوانوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کے کام میں بہ کر کر کے حصہ لینے کی تو فیمت کے سرمائے حضرت الخط علی اللہ تعالیٰ ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائے ایل المال افضل ایل الام افضل آپ بتائیں سب سے افضل آمال اور سب سے بہ کر آمال سب سے زیادہ ہر و سواب والا آمار کیا ہے آپ کے پاس ہمارا اس خاروں کا سرو را ہرام سب سے بہترین آمار اور سب سے بڑا ہر یہ ہے کہ تم کسی مومن کے دل کو خوش کر دو ان خبروں میں سرو را ان خبروں میں سرو کسی مومن کے دل کو خوش کر دینا اور کیسے خوش کر دینا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق سے ہمارے ساتھ مایا اجبا کا اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا کر کے اس کے دل کو خوش کر دینا اور سلمان بھائی کوئی اللہ کا ماتا اگر وہ بڑھنا ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کو تقا پہنا کر کے اس کے دل کو خوش کر دینا اور اللہ حسن آپ نے کہا اے عمر سب سے بہترین عمل یہ ہے کیا او قدر کلو آج تنگ یا کسی ضرورت مند سمان کی ضرورت کو پورا کر لینا نئے رہے سراست کام شہید کی اور صرف کے نے لوگوں کو رفاہی کام ازر تو آباد کے کام اور اجتماعی فائدہ پہنچانا اور لوگ آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی لال بہو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اپنے نے بھائی پر کبھی نہیں کرتا ولا لا لوگے اور ایک مسلمان کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو سارن کے حوالے نہیں کرنے دیتا ہر ترسان اپنے بھائی کو سننے سے بچاتا ہے پھر اپنے ساتھ بنایا ارے من سب من سرتی ہار کیسی ہے مسلم تم نے سے جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی خدمت میں اپنے مسلمان بھائی کے کام میں رہتا ہے تھوڑی دیر اس کا کام اللہ حالت ہی جب انسان کو انسان اپنے حال کے ضرورت میں رہتا ہے پوری کرنے میں تو اللہ تعالی اس کی دنیادی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہے۔ آنے آنے مرحبا جا مسلم یاتھنا من پتھر دنیا میر اللہ دنیا سرو میر کو جو مسلمان اگر کسی مسلمان بھائی کی دنیا کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالی کی آمد کی کوئی مصیبت مغل سدارا مسلم اللہ تعالی اس بات ابھی امن کرنے کی تو فکر صرف آئے جو آج مسلمانوں سے محفوظ ہو گئی ہے آپ مان مغر مسلم جو کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے آج ہم پردہ نہیں ڈالتے اس چھپے ہوئے پردوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں آپ نے ایسا سنا من سو مسلم جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے تو قیامت کے لیے اللہ تعالی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے ہمیشہ نہیں رہے کا سامنے بڑی رقی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے اور اس میں خاص اور سڑک پر دلائی گئی نوجوانوں کے لیے کہ ہر اچھے کام ہر سراجی کام ہر رفائی کام ہر خیراتی کام ہر اچھے نئے کام میں نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے وہ حل خیا اللہ, اللہ, اللہ آتے ہیں اور ہلو خیا خوب کثرت کیا کرو تاکہ تم فراہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تو فیسی فرمائے اور ہمارے نوجوان کو اور اس کے شباہ کو اللہ اپنا بنانے کی توفیق دے تو صاحب उम्मत के اس حکومت کے کتنے को उसवा نوجوانوں کو اسوا بنانے کی توفیق فرمائے میرے بھائی نشانے مندر تم پڑتا ہے ہمارے دوست تم اگر سے سارا ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مقام مکان پہچانے اپنے مسئلے کو پہچانے اور اپنے وقت کو کھیل اور سرف کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اپنے کاموں میں سرف کریں لیکن پھر ہم یہ کہیں گے کہ آج بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے امت کے نوجوانوں کو جو گزرے ہوئے ہیں ان کو اس بنانے کے بجائے آج ہمارا سب سے بڑا سب سے بڑا پیسواں اور سب سے زیادہ کی ہم اگر اتارتے ہیں یا تو فلم اسٹار ہو گئے ویسے ہندوستان کا ہندو گار کا پیسہ کی والا ہی ہو مندر کا پجاری نہیں ہوگا لکھانے والا ہوگا لیکن اگر وہ فلم دنیا میں عام ہو جائے یا کل فلکٹ کھلاڑی نکل جائے اب یہ کرنا پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی یہ وہی بن جاتا ہے سر پر سات ہو گئے تو سال پیسے ہوگی باتوں کپڑے ہریتے کیے جائیں گے تو کہیں کہ ٹی شرٹ وہ ہو جس پر اس کی تصویریں ہو خدا تے سم کرتے اور خدا نے رہنم کے روکی ندی کو خشک کرتی آسما سے پانی سے روکی ہم نے جب نیک پر بنانے کے بجائے مرحو ایک بنایا آج دنیا میں ہماری کوئی قدرتی کی بات کرتی مسلمانوں کی مدد کرنا یہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھا کرنا راجمیز ہم ہمیں جو اندر ہیں ان کو محلوں کو ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر کے بے روزگار بھائیوں کو ہر روزی سے لگا کے برائیوں بھائیوں کو فکر فرماؤ اللہ نبل امریکہ وہ مسلم امر مسلمان عبارن بات رہ ان الله يعلم بالقدر من هاه واي قادر يقول ها ولا نعرف خفايا المنكر والبر يا بكمال يا صدق قرون والله يخركم